سوال یہ ہے کہ اکثر افراد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بجائے جماعت کے وقت میں اپنی انفرادی نماز ادا کرتے ہیں جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ایسے افراد کی نماز کا کیا حکم ہے یہ ظاہر ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہمارے امام امام اعظم کا مذہب یہ ہے قرآن مجید فرقان ہمیں رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں تو جماعت جو ہے وہ واجب ہے یہ تو سخت محرومی ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو ہاں کوئی بے دین امام ہے بد مذہب امام ہے تب تو یہ بات مان لی جائے لیکن جب دونوں ایک مسلک کے لوگ ہیں صحیح العقیدہ امام ہے تو ایسے موقع پہ اپنی نماز پڑھنا جائز نہیں نماز تو خیر ہو جائے گی اس کا عیادہ نہیں نماز ہو گئی لیکن یہ واجب کے ترک کا گناہ گار ہوگا یعنی اس نے واجب ترک کیا تو ترک واجب کا یہ گناہ گار ضرور ہوگا